سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهید و جنابکا جلح اشید سداحلا ملا اکتحسونابی یا مو سلو وسلیم والسلام عليك يا رسول الله الجود محمدیلژ وبارک وسلم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 فقی فعزا جینکم و جین بکا شَهِيدًا ترجمہ کنزل ایمان تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ و یومئذ يغض الذین کفروا وعصوا الرسول وعصوا الرسول لو تصوا تصوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیث اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے یہ دو آیات مقدسہ ہیں ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں پھر میں انشاءاللہ اللہ تعالی چند باتیں ان آیات مقدسہ کے ذمن میں عرض کروں گا ارشاد خدا بندی ہے تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر تمہیں ان سب پر گواہ بنگہ بان اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے پچھلے دروس آپ کے ذہن میں ہوں تو یادیں تازہ ہو جانی چاہیے کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالی آخرت میں کسی پر ظلم نہ کرے گا نیک کاروں کو بدلہ اچھا اور اپنا اعلی فضل دے گا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ حضرات انبیاء کی گواہی با تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے غرض یہ کہ پچھلی آیت میں ظلم کی نفی تھی اب اسی کے سمجھا دینے کا ذکر ہے پہلے فرمایا گیا تھا کہ ریاکار کفار عذاب دیے جائیں گے مخلص دیندار ثواب اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں چھانٹ حضرات انبیاء کرام علیہ مصلاط والسلام کی گواہی سے ہوگی گویا پہلے مختلف جزاؤں کا ذکر ہوا اب ان کے مستحقین کی چھانٹ کا تذکرہ ہے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر بندے کے ہر حال کو جانتا ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے بعض مقبولوں کو اپنے اس علم کا مظہر بنایا ہے کہ وہ بھی باعقائے الہی ہر بندے کے حالات سے خبردار ہیں گویا حمد الہی نعت مصطفیٰ اب ہو رہی ہے چونکہ حمد و نعت سے ہی ایمان میسر ہوتا ہے اس لیے حمد کے بعد نعت کا ذکر ہوا یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا ایمان تازہ ہو جائے گا بخاری تنمیزی نسائی احمد ابن ابی شعبہ نے حضرت سید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہم کو قرآن سناؤ میں نے عرض کیا کہ حضور پر تو, حضور پر تو قرآن نازل ہوا ہے میں یہ ضرورت کیسے کروں فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے سے قرآن سنیں چنانچہ میں نے سورہ نساء شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا جب میں اس آیت پر پہنچا فقی من جینا بنکلی امت شہید و جناب کا شہیدا تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے یہ گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر نگہبان و گواہ تو جب میں اس آیت پر پہنچا تو فرمایا بس کرو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ اللہۃ وسلام کی مبارک آنکھوں سے اشک رواں ہیں جب وہ شاہد اعظم صلی علیہ وسلم اس دن کے ہول سے رو رہے ہیں تو مشہود علیہم کا کیا حال ہونا چاہیے یعنی ہم لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے کہ ہم گناہگاروں کے لیے تو وہ وقت بڑا ہی کٹھن ہوگا رب کریم اپنے محبوب کے صدقے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ آسانی فرمائے آمین کل امت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی ساری امتیں ہیں خا امت دعوت ہوں یا امت ایجابت لہذا اس کلمے میں سارے انسان شامل ہو گئے کیونکہ سب انسانوں کی طرف انبیاء بھیجے گئے کوئی جماعت نبوت سے خالی نہ رہی شہید اور شاہد کا فرق کیا ہے کہ شاہد عام ہے ہر قسم کے گواہ کو شاہد کہا جاتا ہے شہید خاص ہے کہ ہر حال کی ہر طرح گواہی والے کو شہید کہتے ہیں یہاں شہید سے مراد امت کے نبی ہیں خا ایک امت کے ایک ہی نبی ہوں یا چند جیسے بنی اسرائیل پر زمانہ موسا میں حضرت موسا علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس جگہ شہید سے مراد کاتب اعمال فرشتے یا اعمال نامے یا ان کے ہاتھ پاؤں یا زمین و زمان مراد نہیں صرف نبی مراد ہیں کیونکہ یہ چیزیں اس امت میں سے نہیں یعنی کیسی حالت ہوگی یا کیسی بنے گی یا یہ لوگ کیسا کریں گے جب ہم قیامت میں جب رب قیامت میں ہر امت میں سے اس کے نبی کو اس امت کے موافق و مخالف گواہی دینے کے لیے اپنی عدالت میں ہرا اللہ اکبر تو میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں یہاں پر یہ لفظ ایک ارشاد فرمایا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے لو تسو تو بِهِمُ وا زمین برابر کر دی جائے گی مراد کیا ہے زمین جو ہے وہ برابر کر دی جائے گی اور وہ تمنا کریں گے یوما عیدین یا ود اللہ کا فاروب و اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے کاش تو مٹی بنا کر زمین سے ملا دیا جانا برابر کر دیا جانا انہیں دوبارہ موت دے کر زمین میں دفن کر دیا جانا ہے یا ان کا قیامت میں زندہ نہ ہونا ہمیشہ مردہ رہنا یا ان کا پیدا ہی نہ ہونا مٹی ہی میں رہنا تو یہ کئی مرادیں ہیں اس میں تو بہرحال فرق یہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ تمنا کریں گے کہ کاش کے جانوروں کی طرح ہم بھی مٹی کر کے پی زمین کر دیے جاتے یا مٹی ہو جانے اور زمین سے ہموار ہو جانے کی آرزو کریں گے تو یہ دیا گیا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تو کفار و منافقین ہر قسم کی چالاکی و مکاری کر رہے ہیں کل قیامت میں یہ کیا کریں گے جبکہ کیفیت یہ ہوگی کہ تمام انبیاء کرام علیہسلا وسلام اپنی اپنی امت کے موافق و مخالف ہر بات کی گواہی دیں گے ان امتوں کے کفار انبیاء کرام کی تبلیغ اور اپنی بدکاریوں کا انکار کریں گے تو تمہاری امت اے محبوب آپ کی امت ان نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ خدایا یہ سارے نبی سچے ہیں یہ کفار جھوٹے ان حضرت اپنی امتوں کو تبلیغ جو ہے وہ کر دی کمال پہنچا دی ان مردودوں نے قبول نہ کی تب کفار تلاز کریں گے کہ یہ امت تو ہمارے زمانوں میں موجود تھی ہی نہیں بغیر دیکھے والے گواہی کیسے دے رہی ہے تب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عرض کرے گی کہ خدایا ہم اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سب واقعات سن کر گواہی دے رہے ہیں ہم سے سرکار نے فرمایا تھا کے تمام انبیاء نے تبلیغ کی امتوں نے سرکشی کی تب تمہاری امت کی گواہی اور صفائی کے لیے تم کو عدالت الہیہ میں بلایا جائے گا تم اپنی امت کی گواہی کی تصدیق کرو گے سرکار اپنی امت کی گواہی کی دیں گے میرے واسطہ ان نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے اور اپنی امت کی توثیق کریں گے کہ یہ امت مقبول اور شہادت ہے نیک ہے صالح ہے آپ کی گواہی سے ان انبیاء کی ڈگری ہوگی اور ان کی قوموں کی شکست رکھیں کہ حضرات انبیاء کرام رام علیہم وسلام اپنی گواہی کے لیے اپنی امت کو صالحین کو پیش نہ فرمائیں گے بلکہ اس امت کو پیش کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت پر اور اس کا یہ انتخاب ہے اس گواہی سے حالت یہ ہوگی کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا اپنے رسول کی نافرمانی فرمانی کی یہ تمنا کریں گے کہ جیسے جانوروں کو ایک دوسرے سے ظلم کا بدلہ دلوا کر مٹی کر دیا گیا وہ دوزخ سے بچ گئے ایسے ہم کو مٹی کر کے پیوندے زمین کر دیا جاتا تاکہ ہم عذاب سے بچ جاتے وہ لوگ اللہ تعالی سے اپنا کفر و بدکاریاں چھپانے کی کوشش تو بہت کریں گے مگر چھپا نہ سکیں گے اس گواہی سے سب کچھ آیا ہو جائے گا یاد رکھیں کہ ان آیتوں کی کئی تفسیریں ہیں بہرحال یہ ہے جو بیان کر دی گئی میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں تمام انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام اپنی امت کے ظاہری باطنی اعمال پر مطلع و خبردار ہوتے ہیں بغیر علم کے گواہی کیسے ہو سکتی ہے حضرت سیدنا الیسی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن کریم میں آیت موجود ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے بچاتے ہو حضور علیہ السلاط وسلام کی امت تمام انبیاء کرام کی گواہ ہے جیسا کہ یہاں تفصیل سے دوسری جگہ آیت قرانی سے ثابت ہے النناس اور مدعی کو گواہ پیارا ہوتا ہے یہ اس کے مقدمے کا فیصلہ گواہ پر ہوتا ہے لہٰذا یہ امت محبو انبیاء ہے ہم کو چاہیے کہ اعمال اچھے اختیار کریں تاکہ کل حضرات انبیاء کی گواہی دے سکیں فاسق قابل گواہی فاسق جو ہیں وہ قابل گواہی نہیں ہوتے اس امت کی گواہی ان انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام کے حق میں سن کر ہوگی نہ کہ دیکھ کر آقا علیہ السلام کی نگاہ نے تمام انبیاء کرام علیہ وسلام اور ان کی امتوں کے حالات تفصیل وار اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اپنی امت کی طرح ہوگی بلکہ عینی ہوگی اگر آپ کی گواہی بھی محض نہیں سنائی ہوتی تو جو اعتراض اس امت کے گواہی پر ہوا تھا آقا کی گواہی پر بھی ہوتا نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی پھر ضرورت کیا ہوتی جیسا جیسے ہمارا خواب و خیال گزشتہ و آئندہ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ اگلی پچھلی باتوں کو ملاحظہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے علم تارا کئی ففا الا ربو کا بھی اصحابل فیل آپ نے کیا اصحاب واقعہ نہ دیکھا اور فرماتا ہے علم تارا کئی ففا الا ربو کا بھی آد کیا آپ نے قوم عاد کے معاملات کو نہ دیکھا حالانکہ قوم عاد اور اصحاب فیل کے واقعات میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہیں اور قوم عاد تو بہت عرصہ پہلے ہے اقا سلام اپنی ساری امت کے ہر ایک حال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اس لیے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی آمد میں اپنی امت کی تائید کے ساتھ اس کی توثیق بھی فرمائیں گے یاد رکھیے قیامت میں کفار بھی حضور علیہ سلاط وسلام کے علم غیب حاضر و ناظر کے قائل ہوں گے اس لیے وہ حضور کی گواہی پر یہ جرا نہ کر سکیں گے کہ حضور بغیر مشاہدہ گواہی کیسے دے رہے ہیں اب جو حضور کے ان اوساف کا انکار کرے وہ ان کفار سے بدتر ہے کفار شریع احکام پر عمل نہ کرنے پر بھی سزا پائیں گے ان پر فرض ہے کہ ایمان لا کر احیاء پر عمل کریں قیامت میں کفار اپنے گنا چھپانا چاہیں گے مگر چھپا نہ سکیں گے حضور کی گواہی سب کے خفیہ راز ظاہر کر دے گی جانوروں کے لیے دوزخ و جنت کی سزا و جزا نہیں بلکہ انہیں مٹی کر دیا جائے گا دوزخ کی سزا کی اصل وجہ نافرمانی فرمانی رسول ہے اس کے بغیر سزا نہیں تو جو نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ ہے جو سرکار کو ایزا دیتا ہے اس کے لیے جہنم ہے تو یہ چند نکات ہمیں اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوئے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی امت کے تمام اعمال روزانہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ظاہرہ فرشتے پیش کرتے ہیں اور صبح و شام پیش کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بحکم حدیث سوموار اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں دوسرے نبیوں پر اور انسان کے ماں باپ کو جمعہ کے دن امت اور اولاد کے عام دکھائے ہی جاتے ہیں تفسیر رحل بیان میں یہ بات موجود ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گناہ گاروں کے لیے رب کی صفت ستاری کے مظہر ہیں حضور علیہ سلاۃ وسلام اپنی امت کی نیکیوں کی تو گواہی دیں گے عرض کریں گے کہ مولا یہ عادل ہے سکا ہیں ان کی گواہی قابل قبول ہے مگر ان کے گناہ کی کی پوشی کریں گے جو لوگ دنیا میں تکبر کی وجہ سے آگ بن کر رہے وہ کل قیامت میں خاک ہونے کی تمنا کریں گے مگر آگ میں ہی جائیں گے آگ کا انجام آگ ہے اور جو لوگ یہاں خاک نشین رہے وہ کل باغ میں ہوں گے خاک کا انجام باغ ہے ہمیشہ خاک باغ لگتے ہیں آگ میں نہیں خاک میں عجز ہے آگ میں تکبر ہے جب انسان خاکی ہے اور خاک ہی میں جانے والا ہے تو بہتر ہے کہ خاک بن کر جیے مصنوعی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کافر مردے تمنا کریں گے ہم کو دو رکعت نماز یا ایک بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے مگر نہ ملے گی یہ وقت عبادت وقت عبادت گزر گیا اللہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر تر میں فرماتا ہے بہت مشہور آیت مقدسہ ہے یا ایوہا اللہزین آمنون لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا لتا تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إِلَّ عابري سبيلٍحق تغتَصللو وَإن ق تُم م او عبرٍ او جااء أحدم بِ قُمْ من الغائتيِ او لا مستصُ لِسا ت فلم تجدو ما أن فَ يََّ مُف سعيدًا طّيبًا فَم سح بِ وجههكمم وَائديكمم إِنَّ اللهه كان عفوبًا غَفرا اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھ لو اور نہاپاکی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسحہ کرو بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں اس آیت مقدسہ میں جو پہلا جز ہے یادین تقرب السلا ان تم سکارا بہت مشہور ہے اور کم و بے شہر ایک ان سے واقف ہے پچھلی آیت میں اشارتا فرمایا گیا تھا کہ اے مسلمانوں تم پچھلے انبیاء کرام کے گواہ ہو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال خصوصا نماز تہارت درست کرو تاکہ کل قیامت میں ان مقبولوں کے گواہ بن کر عدالت عالیہ میں پیش ہو سکو کیونکہ فساق کی گواہ ہی قبول نہیں چونکہ نماز تمام اعمال سے اہم ہے جس نے نماز درست کر لی اس نے سارے اعمال ٹھیک کر لیے اس لیے نماز کی درستی کا خصوصیت سے حکم دیا پہلے فرمایا گیا تھا کہ قیامت میں ہمارے رسول تمہارے گواہ بھی ہوں گے لہذا اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں دنیا میں پاک صاف رہو بدن اور روح پاک رکھو تاکہ تم اس گواہی کے لائق ہو پہلے فرمایا گیا تھا کہ قیامت میں کوئی شخص اللہ تعالی سے اپنا حال چھپا نہ سکے گا اب فرمایا جا رہا ہے کہ لہٰذا مسلمانوں نماز خراب کر کے نہ پڑھو گندے نہ رہو تاکہ کل ہماری بارگاہ میں تم کو شرمندگی نہ ہو خان بہت مشہور ہے عیسائیت مقدسہ کا اور بہت معروف ہے چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں اسلام میں شراب حلال تھی اس زمانے میں حضرت عبدالرحمان ابن عوف رضی اللہ صحابۂ کرام علحمدوان اجمعین کی کھانے کی دعوت ہوئی جس میں میں بھی تھا حسب دستور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور تمام نشے میں چور ہو گئے وقت مغرب آ گیا اور لوگوں نے مجھے امام بنا دیا میں بھی چونکہ نشے میں تھا میں نے سورہ کل یا یوہل کا پڑی اور چاروں جگہ لا چھوڑ دیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بحالت نشہ نماز پڑھنے سے روک دیا گیا اور مسلمانوں میں اس پابندی کی وجہ سے بہت حد تک شراب کا رواج کم ہو گیا پھر سو سورہ معاہدہ کی آیات تحرین شراب کی نازل ہوئی شراب کی قطعی غرمت ہوئی جس سے اسلام میں شراب مطلق حرام کر دی گئی ترمیزی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شراب حرام ہونے سے پہلے بعض صحابہ شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں آ جاتے تھے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ غزبائے موریسی میں صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا اس کی تلاش میں دیر لگی نماز ظہر کا وقت آ گیا پانی ظاہر ہے کہ نہیں تھا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی انہا کو حضرت صدیق اکبر نے سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ یاد فرمایا کہ تم نے سب کو پریشان کر دیا ہار کیوں گما دیا تب یہ آیت کریمہ کا دوسرا حصہ نازل ہوا جس میں تیمم کے حکام ہیں تو حضرت اسید ابن حدیر فر بولے اے آل ابو بکر جب تم پر تکلیف آتی ہے تو مسلمانوں کو راحت ملتی ہے یعنی دیکھو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا صحابہ ڈھونڈتے رہے نہیں ملا ظہر کا وقت قضا ہو رہا تھا پانی تھا نہیں اس وقت تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا لیکن جب نماز کا وقت جا رہا تھا پانی میسر نہیں تھا تو رب کریم نے تیمم سے متعلق جو ہے وہ آیت نازل فرما دی اس آیت کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا منو سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی متعدد آیا ایسی ہیں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا آغاز یا یو اللہ آمنوں سے ہوا ہے اب یاد رکھیے عرب سے شراب مٹانا بہت تھا کیونکہ صدیوں سے وہاں شراب کا عام رواج تھا اس لیے بہت آہستگی سے اس کو حرام کیا گیا اور یہاں مسلمانوں کو پہلے اللہ زین امنو کے پیارے خطاب سے پکارا گیا تاکہ اس خطاب کی لذت سے انہیں یہ مشکل کام آسان ہو جائے اب دیکھے نا رب کریم جو ہے وہ خود فرماتا ہے اے ایمان والو تو رب خود فرماتا ہے جب فرمائے اے ایمان والو تو پھر ایمان والوں کو کتنی خوشی ہوگی کہ ہمارا خدا ہمیں فرما رہا ہے اے ایمان والو تو اس پیارے خطاب سے اللہ تعالیٰ نے مٹھاستا فرمائی اور پھر یہ حکم ارشاد فرما دیا تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے آپریشن وغیرہ بے ہوش کر کے انجیکشن لگا کر کیے جاتے ہیں یہ کتاب اہل ایمان کے لیے عشق و محبت کا ٹیکہ ہے فرمایا لا تقرم ہمارے امام اعظم رحمت اللہ لیکن نزیق یہاں سلاد سے مراد نمازیں ہیں اور لا تک نہایت تاکید سے روکا گیا ہے یعنی نشے میں نماز پڑھنے کے کیا مانا نماز کے قریب بنا جاؤ مقصد یہ ہے کہ نماز تو تم نے پڑھنی ہی ہے لہذا ایسے وقت نشہ استعمال نہ کرو جب نشے کی حالت میں تم کو نماز پڑھنی پڑے مگر امام شافعی کے ہاں سلاد سے مراد مسجد ہے اور مانا یہ ہے کہ نشے میں مسجدوں کے قریب نہ ہو لیکن بہر الفیقہ حنفی بہت مضبوط ہے اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت بہر شراب کو حرام نہیں فرمایا گیا تھا اس لیے یہ آیت نازل ہوئی بہرحال حال اب تو شراب بالکل ہی حرام ہے بالکل حرام ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی حرمت پر کوئی شک نہیں ہے اور اس آیت مقدسہ میں عابری فرمایا گیا ہے جو کہ عابر کی جمع ہے یعنی گزرنا سبیر سفر رفتہ یعنی بحالت جنابت نماز کے قریب نہ جاؤ غسل کر کے نماز پڑھو لیکن اگر جنگل میں سفر کر رہے ہو پانی میسر نہیں تو بغیر غسل تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو یہ اناف کی تفسیر ہے اور اسی طرح مطلب یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ تیمم کے آگے تیارہ نے ارشاد فرما دیا یعنی چہرے کا مسا کرو اپنے منہ اور ہاتھوں کا جو ہے وہ مسا کرو تو تفصیلی احکام رب کریم نے ارشاد فرمائے اور یاد رکھیے کہ یہاں پر جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ حسل کر لو یعنی آئندہ دو ناپاکیوں کا ذکر ہے اور دو مجبوریوں کا جن کی وجہ سے تیم کی اجازت ہے مجبوریوں کا ذکر پہلے ہے ناپاکیوں کا ذکر بعد میں لہذا فرمایا گیا سارے مسلمان مکلف جن پر نماز فرض ہے ظاہر ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے لیکن جب پانی پر قدرت حاصل نہ ہو تو پھر وہ تیمم کریں گے اور مریض بیماری یہ بھی عذر ہے ایک وہ جو غسل یا وزو سے ہلاک ہو جائیں یعنی پانی کا استعمال نہیں کر سکتے یا ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے اب جیسے چیچک والے یا سخت گہرے زخم والے دوسرے وہ جو غسل یا وزو سے ہلاک تو نہ ہوں مگر سخت, سخت تکلیف پائیں یا ان کا مرض بڑھ جائے یا در ہو جائے جیسے بعض بخار والے تیسرے وہ جو غسل یا وضو سے مذکورہ تکالیف نہ پائیں بلکہ انہیں پانی کا استعمال گراں ہو یا اس سے جسم میں کوئی ایب رہ جائے تو پہلی دو صورتوں میں تیمم جائز ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس آیت مقدسہ میں ایک لفظ ارشاد ہوا او لا مس یہ دو لفظ ہو گئے بلکہ کہ عورتوں کو تم نے اگر چھوا ہو تو یاد رکھیے یہاں چھونا جو چھونا جو فرمایا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے صحبت ہے قرآن کریم میں عورت سے صحبت کرنے کو لمس فرمایا اور اس سے مراد اس سے متعلق کئی اور آیات میں بھی فرمایا گیا ہے اگر تم بیویوں کو طلاق دے دو صحبت سے پہلے اور ایک جگہ ہے غلام آزاد کرو صحبت کرنے سے پہلے یہاں بھی اس سے صحبت کرنا مراد ہے یعنی چھونے سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ لگا کے چھو لیا تو وضو ٹوٹ گیا یا غسل فرض ہو گیا ایسا یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ چھونے سے مراد ہے کہ ان سے صحبت کرنا جس سے غسل واجب ہوتا ہے حد سے اصغر یعنی وزو توڑنے والی چیزوں کا ذکر پہلے ہوا اور حد سے اکبر یعنی غسل توڑنے والی چیزوں کا ذکر اب ہوا تو یہ ہم ہنفیوں کے نزدیک ہے لیکن شفافے کے ہاں لمس سے مراد ہاتھ لگانا یا ہاتھ سے چھونا ہے امام شاف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو چھونا ہوتا ہے وہ اس آئت کی بنا پر یہ فرماتے ہیں مگر امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بہت ہی کبھی ہے کئی وجوہات کی وجہ سے ایک یہ کہ میں یہ عبارت زائد ہوگی کیونکہ وضو توڑنے والی چیزوں کا ذکر تو پہلے ہو چکا اب یہاں بھی وضو توڑنے والی چیز مراد ہوتی تو او فرما کر علیحدہ طریقے سے بیان نہ فرمائی جاتی ہمارے یہاں پہلی عبارت میں چھوٹی ناپاکی مراد ہے اور اس عبارت میں بڑی ناپا جو غسل واجب کر دے دوسرے یہ کہ دوسری آیات میں عورتوں کو چھونے سے مراد صحبت ہے جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی ہے تیسرے یہ کہ امام شافئی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں بھی ماں بہن بیٹی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ان حضرات کو اس جملے میں تخصیص کرنی پڑے گی احناف کے ہاں کسی تخصیص کی ضرورت نہیں پھر ایک حدیث ذہن میں رکھیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ یہ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نماز تحجد کے وقت حضور علیہ السلام حجر شریف میں نوافل پڑھتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جب سجدے میں جاتے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے میں پاؤں سمیٹ لیتی جگہ خالی ہو جاتی سرکار سجدہ کر لیتے جب سجدوں سے فارغ ہوتے تو پھر میں پاؤں پھیلا لیتی اگر عورت کو چھونا وضو توڑتا تو اس وقت حضور کا وضو بھی ٹوٹ جاتا تو بہرحال اگر عورت ایسی گندی چیز ہے کہ اس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تو چاہیے عورت کا وضو کبھی بھی نہ ہو سکے عورت خود کیسے وزو کرے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا تو بہرحال دوسروں کا وضو توڑتے وہ خود با وزو کیسے ہو سکتی ہے پھر یہ کہ چھوٹی بچی کو چھونے سے امام شافر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا حالانکہ قرآن میں چھوٹی بچیوں کو بھی کہا جاتا ہے جاتا ہے میراث کی آیتوں میں فرمایا گیا تو بہرحال امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مذہب بہت زبردست ہے فکا انفی بہت مضبوط ہے الحمد بہرحال امام شافر احمد اللہ علیہ کے ہاں عورت کو چھونے سے صرف مرد کا وضو جاتا ہے عورت کا نہیں حالانکہ جب چھونا وضو توڑتا ہے تو چاہیے کہ دونوں کا ہی وضو توڑے لیکن ان کے ہاں مرد کا ٹوٹے گا عورت کا نہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی بارہ اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ایک شب حضور علیہ السلام میرے گھر رونق افروز تھے رات میں میری آنکھ کھلی تو بستر پر حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا میں نے اندھیرے میں بستر ٹٹولا تو میرا ہاتھ حضور کے قدم شریف پر لگا کہ بہالت سجدہ پاؤں کھڑے ہوئے تھے اور آپ رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے حضور علیہ السلام نے نہ سجدہ توڑا نہ نماز چھوڑی نہ دوبارہ وضو کیا بلکہ نماز جاری رکھی تو بہرحال عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ مسئلہ یاد رکھیں ہم حنفی ہیں نزدیک عورت کو صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں چھونے سے شہوت ہوتی ہے اور شہوت کی وجہ سے اگر جو ہے وہ پانی نکل آئے شرم سے تو ایسی صورت میں بزر ٹوٹے گا اور اگر شہوت سے سرعت کے ساتھ جو ہے وہ منی خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں غسل بہر فرض ہو جائے گا وہ مسئلے بہر ایک الگ ہیں تو اب ارشاد ہوا ان اللہ کانا عفو نہ افوفوراہ یہ بھی ارشاد ہوا اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان فرمائی ہے اپنا جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے اللہ نے آسانی فرمائی ہے تو دیکھیں نا اللہ نے تیمم عطا فرما کر بھی ہم پر آسانی فرمائی ہے جب وہ گناگاروں پر اتنا کرم کرتا ہے تو جو اس کے دروازے پر آنا چاہیں ان پر کیسا کرم کرے گا تو اس لیے اس, لیے اس نے اپنی مہربانیوں سے مجبوروں کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی اب اس آیت مقدسہ کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اے مومنوں نشے کی حالت میں نماز پڑھنا تو کیا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نماز کے قریب بھی نہ ہو جب تک نشہ اتر جائے اور تم ہوش میں آ جاؤ کہ اپنے منہ سے نکلتی بات تلاوت وغیرہ سمجھ لو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں اور اگر تم ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں پانی کا استعمال مضر ہو یا تمہارے تجربے سے یا طبیب حاضر کے کہنے سے یا بستی سے باہر رستہ طے کر رہے ہو اور اس حالت میں تم میں سے کوئی پیشاب پخانہ وغیرہ وضو توڑنے والا کام کرے یا اس حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرے جس سے غسل واجب ہو جائے اور تمہیں وزو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے یا اس طرح کے پانی موجود ہی نہ ہو یا کسی رفی کے سفر کے پاس پانی تو ہو مگر وہ دیتا نہ ہو یا دیتا ہو قیمت اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں یا پانی پر دشمن یا موزی جانور ہو کہ پانی نہ لینے دے غرض یہ کہ کسی وجہ سے پانی نہ ملے یا پانی اپنے پاس موجود ہو مگر آگے پانی پینے کے لیے درکار ہو پانی ملنے کی امید نہ ہو تو ان سب صورتوں میں ظاہری زمین کے پاک حصے سے تیمم کر لو الحمدللہ اس طرح کہ ایک بار اس زمین کے حصے پر دونوں آد ملا کر اپنے منہ کا مسا کرو دوسرا ضربہ مار کر اپنے ہاتھوں کا مسا کرو فرض کی ایسی مجبوری میں بھی نماز نہ چھوڑو اللہ تبارک و تعالی بڑا مواف فرمانے والا بخشنے والا ہے جب وہ گناہ کو معمولی بہانے پر بخش دیتا ہے تو ایسے مجبور نمازیوں کی نماز جو تیمم سے پڑھی جائے کیوں قبول نہ فرمائے گا بے شک ضرور قبول فرمائے گا یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے تیمم کے لیے دو شرطیں بیان فرمائی ہیں بیماری اور پانی پر قدرت نہ ہونا پانی نہ پانا مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ نماز عید جاتے رہنے کے اندیشے پر تیمم جائز ہے اگرچہ پانی موجود ہو یوں ہی سونے کے لیے بھی تیمم کرنے میں باوضو سونے کا ثواب ہے اسی طرح چند مسائل میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ سے پیش کرتا ہوں اگرچہ بہت زیادہ مسائل اس آیت سے الحمد ملے لیکن چند مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں توجہ سے قرآن کریم کا نزول دوسری کتابوں کی طرح ایک دم نہیں ہوا یعنی دوسری آسمانوں کی کتابوں کی طرح, آسمانی کتابوں کی طرح ایک دم نہیں ہوا بلکہ اس کی آیات مختلف اوقات میں صحابہ کے واقعات پیش آنے پر حاضر ہوئی تاکہ تمام دنیا پر صحابہ کا احسان رہے کہ ان کی بدولت ہم کو یہ آیات اور یہ نرم احکام ملے حضرت مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شراب کی ممانعت کی نعمت ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل رمضان کی حلال ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل تیمم تو حکم ملا اب جو ان صحابہ کو برا کہے وہ بڑا ہی احسان فراموش ہے اس لیے حضرات صحابہ کو جامع قرآن بنایا گیا اگر کسی مسلمان کے منہ سے نشہ یا بے ہوشی یا جنون یا نیند وغیرہ حالات میں کفر کی بات نکل جائے تو اس سے وہ کافر نہ ہوگا اب دیکھیں کلیا کافرون میں چاروں جگہ لا کے بعد لا کے بغیر آیات پڑنا چار کفر ہوئے مگر اللہ نے ان, ان بزرگوں کو یا یہ اللہ زینہ کہا کہ کہہ کر پکارا معلوم ہوا کہ وہ حضرات مومن رہے کہ ایسا ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر ان سے نہیں ہوا اگر مرنے والے مسلمان کی منہ سے بوقتے با نظر بات نکلے اور سنی جائے تو وہ مومن ہی رہے گا اس کا کفن دفن نماز جنازہ سب کچھ ہوگا کیونکہ نظر کی بے خودی میں یہ سب کچھ نکلا ہے اسلام نے نہایت حقیمانہ طریقے سے عرب کی اصلاح فرمائی کہ وہ لوگ ایک دم شراب نہیں چھوڑ سکتے تھے تو پہلے ان پر یہ مذکورہ پابندی لگائی جس سے وہ سوا بعد فجروں بعد و عشا اور کسی وقت شراب نہ پی سکے مگر ظہر تک نمازیں کیونکہ ظہر عشاء تک نمازیں مسلسل ہیں جب اس پابندی کو انہوں نے برداشت کر لیا تو انہیں شراب سے گنج دلائی پھر اس کی قطعی حرمت کی آیت نازل ہوئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے شراب یکدم نکل گئی اور آج تک الحمدللہ عرب حجاز میں شراب کا ظاہر سلسلہ عام نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شراب لعنت سے محفوظ رکھے آمین اب اگر کوئی شرابی نشہ اترنے کے بعد بھی نماز پڑھے تو درست نہیں جب تک کہ باقاعدہ کلی بلکہ وضو نہ کر لے کیونکہ شراب نجس ہے جس سے منہ ناپاک ہو جاتا ہے اور نشہ نہ سے وضو ہے جیسے نیند میں جیسے نیند جو ہے وہ وضو توڑتی ہے اسی طرح نشا بھی وضو توڑ دیتا ہے نیند بے ہوشی کی حالت میں نماز نہ پڑے جس حالت میں خبر نہیں کہ کیا منہ سے نکل جائے اور جنابد حیض و نفاذ وغیرہ نا باقی کی حالت میں نماز درست نہیں جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم جائز ہے ہاں اس طرح کے پانی ہے مگر یہ بیمار ہے پانی نقصان کرتا ہے یا پانی ہے مگر دشمن لینے نہیں دیتا پانی ہے ہی نہیں ان تمام صورتوں میں تیمم جائز ہے اس آیت کی دیتی جاگتی نہ مٹنے والی تفسیر دیکھنا ہو تو حضرت امام علی مقام امام ارش مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا والی نمازیں دیکھو جو آپ نے کنارے تیمم سے ادا کی ساتویں محرم سے دسویں محرم تک حضرت سیدنا امام علی مقام امام ارش مقام رضی اللہ اللہ عنہ ہوئی آیت مقدسہ کی جیتی جاگتی تفسیر ہے جس زمین پر تیمم جائز ہے جن سے زمین وہ ہے جو زمین سے پیدا ہو اور آگ میں نہ گلے نہ راکھ بنے جیسے مٹی پتھر کان کا کوئلہ پہاڑی نمک وغیرہ ان سب سے تیم جائز ہے اگر صرف مٹی سے تیمم درست ہوتا تو بجائے سعیدن کے ترابن فرمایا جاتا ناپاک مٹی سے تیم جائز نہیں جو چیز خود پاک نہیں وہ پاکی کیسے بخش سکتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی طرح ہوگا ان تیمموں میں فرق نہیں ہے تیمم میں بھی ہاتھ پر کونیوں تک مسا کیا جائے گا کیونکہ یہ وضو کا قائم مقام ہے تو جہاں تک وضو میں ہاتھ دھلیں گے وہاں تک ہی تیمم میں مسا ہوگا اس آیت میں عورتوں کو چھونے سے مراد ہاتھ لگانا ہوتا تو اسے وزو ٹوٹتا تو یہ صورت من غائت میں آ چکی ہوتی بہرحال اس سے صحبت ہی مراد ہے اور وہ حالت سفر اپنی بیوی بی سے صحبت جائز ہے اگرچہ پانی غسل کے لیے نہ ہو تو زہرآباد بعد تو کر لیں بزرگوں کی خطا سے چھوٹوں کو عطائیں مل جاتی ہیں ان کی تکالیف ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہیں دیکھیے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو جانا تا قیامت مسلمانوں کے لیے رحمت ہو گیا یہ اس وجہ سے تیمم کے حکام آئے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب کریم نے ہار کا پتہ نہ بتایا کہ وہ اونٹ کے نیچے ہے تاکہ تلاش میں دیر لگے نماز کا وقت آ جائے وضو کی ضرورت پڑے پانی موجود نہ ہو اور تیمم کی آیات اتریں اور ام المومنین کا یہ فیض تا ابدھ جاری رہے اور مسلمان تا قیامت انہیں دعائیں دیتے رہیں رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے ساتھ حدیث کی بھی اسلام میں سخت ضرورت ہے دیکھیے عیست میں وضو غسل توڑنے والی صرف ایک ایک چیز بیان ہوئی پخانہ کرنا صحبت کرنا مگر حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو توڑنے والی چیزیں آٹھ ہیں اور غسل توڑنے والی چیزیں پانچ بلکہ چھ پیشاب پخانا ری بہتا خون پیپ منہ برکے مماشرت فاحش نیند غشی نشہ نماز میں کہہ کہا ظاہر وضو واجب کرتی ہیں اور صحبت منی نکلنا احترام حیض نفاذ موت غسل واجب کرتی ہے منکرین حدیث یہ چیزیں کہاں سے ثابت کریں گے اللہ اکبر جی انشاءاللہ تبارک و وطالیہ تیم کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ درس کے بعد بیان کروں گا انشاءاللہ شاء تو بہرحال یہ ان یہ ان آیات مقدسہ سے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم چلتی ہیں میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو توحید یا اسلام کی صفت سے نہ پکارا بلکہ ایمان کی صفت سے پکارا کیونکہ اسلام عام ماننے کو کہتے ہیں خاص دل سے مانا جائے یا دلیل سے مگر ایمان نام ہے اللہ رسول کو دل سے ماننا اسی ایمان پر نجات کا دون مدار و مدار ہے یعنی اے وہ لوگو جو رب کو اور ہمارے رسول کو دل سے مان چکے ہمارے کسی حکم میں چو کرو کیوں کیسے وغیرہ سوالات نہ کرو دلیل کے لیے ہیں دل کے لیے کوئی جرا کدا نہیں اپنے کالے بچے کو انسان دل سے مانتا ہے دوسرے کے گورے بچے کو دلیل سے حاکم کو حاکم کا حکم دلیل سے مانتا ہے حکیم کا تجویز کرتا نسخہ دل سے دیکھ لو ان میں کتنا فرق ہے یہاں انا کو فنا کر کے آؤ نہ لاؤ محب ہو کر آؤ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر بنیاد رکھ ایمان کی نماز کے جواز کی شرط ہے شراب کے نشے سے خالی ہونا اور ظاہری نجاست حقیقہ و حکمیہ سے پاک ہونا مگر نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے دل کا حب دنیا غفلت کے نشے سے خالی ہونا اور دنیاوی آلائشوں حسد کینا وغیرہ سے دل کا پاک ہونا سب سے بڑا نشہ خود اپنی خودی کا نشہ ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ارشاد کیا خوب فرمایا ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اپنے نام ننگ میں گرفتار رہے تو, تو اپنے جال میں خود پھنسا ہوا ہے اس جال کو توڑ تاکہ یار کی گلی تک پہنچے اپنے سے غائب ہو تاکہ یار کی بار میں حاضری میسر ہو جائے فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قرب سے اس وقت تک تم محروم ہو جب تک اس خودی کی نشے میں ہو یہ قرب اس وقت میسر نہ ہوگا جب تک تم یہ نہ جانو کہ خدا سے کیا کہہ رہے ہو اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اسے شرکت پسند نہیں نماز قرب میں دوسروں کی شرکت کیسی لہذا اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے دل کی صفائی کے ساتھ بھی آؤ ظاہری صفائی کے ساتھ بھی آؤ اور باطنی صفائی کے ساتھ بھی آؤ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے آمین اللہ آمین سما آمین وما گلمبین الحمد الحمدللہ سورہ نساء کی تین آیات سے متعلق آپ نے درس سماعت فرمایا ہے ان شاء اللہ تعالی آیت نمبر چوالیس سے کل ہم درس کا آغا اللہ تعالی آبائیوں سے التماس ہے کہ نعت خوانی مختصر فرما لیں میں انشاءاللہ تبارک کا تعالی دس بارہ منٹ میں حاضر ہوتا ہوں پھر آپ کے سوالات نہیں ہوں گے بلکہ میں آج تیمم کا طریقہ کیونکہ اس سے متعلق میں نے آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کچھ اس کی تشریح، تفسیر بیان کی ہے تو تیمم کا طریقہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آج بیان کروں گا پھر اگر ٹائم ہوا تو سوالات ہوں گے انشاءاللہ تو جس بھائی نے نا پلے کرنی ہے ہینڈ ریس کر لیں جس بھائی نے ناچری پلے کرنی ہے ہینڈ ریس فرما لیں کوئی ہیں جی ناشری پلے کرنے کے لیے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جی عاشق مصطفیٰ تشریف لائن ناشری پلے فرمادیں مجھے بتا دیجئے گا سب کے سامنے نہیں تو پی ایم میں بتا دیجئے گا دوستی پکی ہو گئی آپ سے انشاءاللہ یہ یہ زیرو زیرو بھائی آپ مائک پہ آنا چاہتے ہیں کیا زیرو زیرو زیرو زیرو بھائی اچھا اچھا پھر آپ کا ہینڈ ریس تھا ابھی سوالات نہیں ہوں گے ہینڈ ڈراپ کر لیں میں انشاءاللہ تبارک وق اعلیٰ آپ کے سامنے تیمم کا طریقہ بیان کروں گا کیونکہ قرآن کریم کی آیت بھی اسی موضوع پر تھی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سماعت فرما لیجئے توجہ سے سماعت فرمائیے گا یہ وہ باتیں ہیں بار بار دہرائی بھی نہیں جاتی لیکن یہ روزمرہ کا مسئلہ ہے بے شمار مرتبہ موقع ملتا ہے کہ تیمم جب کہ ہم پر لازم ہوتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو بے تو وہ کیا کرے سب سے پہلے تیم کا طریقہ سماعت فرما تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو <coughs> زمین کی قسم سے ہو انگلیاں یعنی دونوں ہاتھ اس پر ماریں اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں اور اس سے سارے منہ کا منہ سے مرادا پورا چہرہ مسئلہ پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کوہنیوں سمیت مسا کر لیں ٹھیک ہے بالکل آسان طریقہ یعنی جیسے ہم نے زمین پر ہاتھ مارا اگر زیادہ لگی ہے گرد تو انگوٹھوں کو دونوں کو آپس میں ٹکرایا تو کافی گرد گر جائے گی اب گرد جو ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے کاز مٹی اس سے ہم نے چہرے کا مسا کرنا ہے جہاں سے قدرتی طور پر بال شروع ہوتے ہیں اسے لے کے تھوڑی تک ایک کان کی سے دوسرے کان کی تک اور اس میں آنکھیں بند کر کے وہ پروٹے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بویں پل کے ہوٹوں کے باہر کے حصے ناک کا بیرونی حصہ یعنی پورے چہرے پر جہاں جہاں پانی ہم بہاتے ہیں منہ دھوتے وقت تو وہاں مسا کرنا ہے پھر دوبارہ ہاتھ زمین پر ماریں اور الٹے ہاتھ سے پہلے سیدھا ہاتھ پر مسا کر لیں کونی سمیت پورے ہاتھ کا پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسا کر لیں یعنی انگلیوں سے لے کر کونی تک ٹھیک ہے یہ آسان طریقہ ہے تو میں تین باتیں یہ لکھیں آپ کوئی بھی بائی مین ٹیکس پر لکھیں سب سے پہلے نیت نیت لکھا نہیں گیا ابھی تک ٹھیک ہے جزاک اللہ کنز المان نیت نمبر دو نمبر دو چہرے کا مسا چہرے کا مسا نمبر تین کونی سمیت ہاتھوں کا مسا چہرے کا مسا نمبر تین جی کونی سمیت ہاتھوں کا مسا یہ تین باتیں فرض ہیں اچھا تح... نیت سے کیا مراد ہے دیکھیں اگر حسل تھا اور وضو کے لیے کرنا ہے تیمم تح... نیت یہ ہوگی کہ میں وزو کے لیے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اگر غسل کے لیے کرنا ہے تو میں غسل کے لیے تیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں اچھا غسل کے لیے کرنا ہو تیمم یا وزو کے لیے طریقہ ایک ہی ہے غسل کے لیے پورے جسم کا مسا نہیں کریں گے یہی طریقہ ہے بھلے وزو کے لیے ہو بھلے غسل کے لیے ہو بس چہرے کا مسا کرنا ہے اور ہاتھوں کا مسا کرنا ہے کونی ہو سمیت صرف نیت میں فرق ہوگا کہ وضو ہے یا غسل ہے سمجھ گئے میری بات آپ لوگ طریقہ ایک ہی ہے چہرے اور سمیت ہاتھوں کا ہی مسا ہوگا بھلے ہم نے وضو کے لیے تیمم کرنا ہو بھلے ہم نے غسل کے لیے کرنا ہو اب اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ سماعت فرما توجہ کے ساتھ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وہ وزو اور غسل کی جگہ تیمم کرے پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو اب یہ صحیح اندیشہ کیا ہے کہ خود اس کا آزمایا ہوا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے یا کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے ڈاکٹر نے بتا دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا آپ کو بیماری ایسی ہے ٹھیک ہے محض خیال ہی خیال میں بیماری بڑھنے کا وہم ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا مگر وضو یا غسل کے لیے حرکت ضرور کرتی ہو یا خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا نہیں جو وضو کرا دے تو بھی تیمم کرے یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے کہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو تیم کرے یا میں ایک ایک ایک دفعہ دہراتا جاؤں گا مسئلے آپ لوگ مطلب سنتے جائیں توجہ سے ادھر ادھر بالکل توجہ نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کی سب توجہ ادھر بے وضو کے اکثر آغائے وضو میں یا جلوب کے جس پر غسر فرض ہوتا ہے اکثر بدن میں زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو تیمم کرے ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو اسی کو دھوئے اور زخم کی جگہ بوقتِ ضرر اس کے آس پاس بھی مسا کرے اور مسا بھی ضرر کرے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسا کرے انڈرسٹینڈ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے اور غسل ضروری ہے ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کریں اب جیسے آپ بھی لوگ بتاتے ہیں جی وہ پچھلے دنوں رضوان بھائی بتا رہے تھے کہ وہ برف باری ہو رہی ہے کینیڈا میں بھی بتا رہے تھے جی برف باری ہو رہی ہے اب ظاہر ہے اتنی برف باری میں شدید ٹھنڈے پانی سے آپ کیسے وضو کر سکیں گے اگر طبیعت کرتی ہے تو کریں لیکن اگر ہلاکت کا خوف ہے یا شدید تکلیف کا خوف ہے تو پانی کو گرم کر کے پانی کو گرم کر کے پھر مطلب آپ ترکیب بنائیں اور اگر گرم پانی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ ترکیب بنا سکتے ہیں دیکھے رضوان بھائی کا نام لیا تو ماشاءاللہ اللہ آپ جلوہ گر ہو گئے الحمدللہ اچھا جی ارد میں یہ کر رہا تھا کہ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں تو ٹھنڈے وقت تیمم کرے پھر جب گرم وقت آ جائے تو آئندہ نمازوں کے لیے وضو کر لینا چاہیے جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی وہ اس کو دورانی کی ضرورت نہیں اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے جیسے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ سر پر پانی ڈالنے سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں تو اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو یا آپ کو پتہ لگے کہ کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ سر پر پانی ڈالنا اگر نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور سر کا صرف مسا کر لے اور سر سے نیچے نیچے جسم کا سارا حصہ ہے اس پر پانی بہا لے جہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو تو تجم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک میل گھومنا مراد نہیں ہوتا مراد ہی ہوتی ہے اندازہ یا نماز کا وقت جا رہا ہو تو تیمم کریں گے اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تلاش کر لینا ضروری بلا تلاش کیے منہ ظاہر ہے کہ بلا تلاش کیے اگر تیمم کا ظاہر ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے نماز نہ ہوگی ہاں تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کرے نہیں ملا تو تیمم کر لیں اگر غالب گمان یہ ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش نہ کیا نہ کوئی ایسا ہے جسے پوچھے اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہی تھا تو نماز کو دوہرانے کی ضرورت نہیں مگر اب یہ تیمم جاتا رہا کیونکہ پانی قریب ہے تو جا کے وزو کرے اور اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کسی کا گمان نہیں تلاش کر لینا مستحب ہے اور بغیر تلاش کی تیمن کر کے نماز پڑھ لی تو ہو گئی اگر چاہے یعنی اگر کسی کے پاس زمزم شریف ہے جو لوگوں کو تبرکن آ, لوگوں کے لیے لے جا رہا ہے یا بیمار کو پلانے کے لیے ہے اتنا ہے کہ وزو ہو جائے گا تو اگر چاہے کہ زمزم شریف سے وضو نہ کرے تیم کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس پر بھروسہ ہو کہ پھر دے دے گا وہ پانی ہبا کر دے اور اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائے تو اب تیمم جائز ہے یہ نہیں شرحیلا ہو جائے گا اب جو نہ آبادی میں ہو نہ آبادی کے قریب اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہے اور یاد نہ رہا تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو گئی اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان کیا کہ مانگنے سے دے دے گا تو اگر نہیں مانگا تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نماز مانگا اس نے دے یا بے مانگے اس نے خود دے دیا تو وضو کر کے نماز کو دہرایا جائے گا اور اسی طرح دشمن کا خوف کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا یا اس غریب اور نادار کا قرض خا ہے کہ اسے قید کرا دے گا یا پانی کی طرف سانپ ہے جو کاٹ کھائے گا یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا یا کوئی بدکار آدمی ہے اور یہ عورت ہے کہ بےآبرو کا اندیشہ ہے تو تیمم جائز ہے <coughs> اچھا اسی طرح Uh, قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور ایادہ کرے اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دے تو اشارے سے نماز پڑھ لے پیاز کا خوف یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کے صرف میں لائے تو خود یا کسی اور مسلمان کو نہیں دے سکتا یعنی وہ سفر لمبا ہے پانی نہیں ملے گا تو کئی مرنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا یا پانی مول ملتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تیمم جائز ہے یا حاجت ضروریات سے زیادہ دام نہیں ہے تو تیمم جائز ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ عورت حیض و نفاذ سے پاک ہوئی اور پانی پر قدرت تیمم کرے قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت ہو وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وزو یا غسل کرے گا تو نماز اگر مسا کرنے میں صرف تین انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیا اور اگر ایک یا دو سے مسا کیا تو تیمم نہ ہوا اگرچہ تمام عضو پر ان, کا ان کو بھیر لیا ہو تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کرے خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں لیکن جن چیزوں سے وضو ٹوٹے گا انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹے گا لیکن ایک چیز زیادہ ہے وہ کیا ہے بتائیں ذرا جن چیزوں سے وزو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا لیکن ایک چیز زیادہ ہے کوئی بتائے گا بھائی مین ٹیکس پہ لکھے ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینے کی مین گیارہ بارہ نے بتایا پانی بالکل ٹھیک یعنی جس پر جو ہے وہ پانی پر قدرت نہیں تھی اس نے تیمم کر لیا ٹھیک ہے جس چیز سے وزر ٹوٹ جائے گا اسی سے تیمم ٹوٹتا ہے لیکن جب پانی پر قدرت حاصل ہو گئی تو آٹومیٹیکلی تیمم ختم ہو گیا جی مین نہیں ہے مین ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہو اور جو چیز زمین کی جن سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں یہ بھی اہم مسئلے ہیں کہ تیم کس سے ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہو اور جو چیز زمین کی جن سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اسے تیمم نہیں کر سکتے اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو البتہ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں ہاں اگر کوئی وہم ہو کے یہاں کبھی نجاست گری ہوگی تو اس وہم کا کوئی علاج نہیں جو چیز آگ سے جل کا راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے وہ زمین کی جن سے ہے زمین کی جن سے مراد ہے کہ نہ جل کے راکھ ہوتی ہو نہ پگھلتی ہو نہ نرم ہوتی ہو اب ظاہرہ مٹی ہے یہ ہمارے ہاں آج کل سردیاں ہیں تو آئے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ ریت میں نا یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں اس میں وہ مونگ فلیاں پکا رہے ہوتے ہیں بون رہے ہوتے ہیں اب وہ ظاہر وہی مٹی کے دانے یا اس کو ریت کے دانے ہوتے ہیں تو وہ نہ جلتے ہیں نہ راک ہوتے ہیں نہ پگھلتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں اسی میں گرما گرم مونگ پھلیاں اللہ، وہ نکل رہی ہوتی ہے گرم ہو کے جو ہے نا بھون جاتی ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں سے تیمم جائز ہے اب یہ مونگ پھلی والے کی وہ کڑھائی میں نا ڈال دیجئے گا جل جائیں گے میں ویسے مثال دے رہا ہوں ظاہر ہے آپ انڈرسٹ ہے کہ جہاں سے تیمم کریں گے تو مراد یہ ہے کہ جو چیز جل کے نہ راکھ ہوتی ہو نہ پگھلتی ہو نہ نرم ہوتی ہو وہ زمین کی جن سے ہے جو چیز آگ سے جل کر راہ ہو جاتی ہو جیسے لکڑی گاس یا پیگل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو جیسے چاندی سونا تانبا پیتل لوہا تو ان چیزوں سے تیمم جائز نہیں لیکن یہ دھاتیں اگر کان سے نگل کر پگلائی نہ گئیں کہ ان پر مٹی کے اجزاء باقی ہیں یعنی مٹی اگر ان کے اوپر لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اگر ان پر ہاتھ مار کے تیمم کر لیں گے تو تیمم جائز ہے بھیگی مٹی سے بھی تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو جبکہ مٹی زیادہ ہو اب یہ نہیں کہ پانی کھڑا ہوا ہے تو پانی میں ہاتھ مارنے لگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا بھلے اس میں مٹی ملی ہوئی ہو اچھا ایک اور آپ کو بڑا ہی پیارا مسئلہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک پانی سے آپ ایک مرتبہ وضو کر سکتے ہیں ایک پانی سے آپ ایک مرتبہ وضو کر سکتے ہیں لیکن مٹی سے آپ لاکھوں مرتبہ بھی تیمم کر سکتے ہیں ایک مٹی سے لاکھوں مرتبہ بھی تیمم کر سکتے ہیں مجھے الحمد وہ سفر یاد آ گئے ہم لوگ مدنی قافلے میں بہت عرصے سکھر جاتے رہے ہیں پانچ سات سال تک تو سکھر روڑی ہمارا کافلہ جایا کرتا تھا کچھ عرصہ پہلے تو اب سخت سردیوں میں نومبر دسمبر جنوری میں جو ہمارے خاص طور پر قافلے جایا کرتے تھے تو جب ہم روڑی کے قریب ہوتے تھے تو فجر کی نماز جو ہے نا وہ اس وقت آخری ٹائم چل رہا ہوتا تھا اور وہاں پر سکھر ایکسپریس کے ذریعے ہم لوگ جاتے تھے تو آدھے آدھے منٹ کے لیے ایک ایک منٹ کے لیے گاڑیاں رکا کرتی تھی کہ ہم وضو نہیں کر سکتے تھے اور ٹرین ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ کیسی ہوتی ہے پاکستان میں کہ بس کھڑکیاں بھی اگر سلامت ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا نکل جاتی ہے کہ الحمد شکر ہے ورنہ تو سردی کے مارے بڑا ہی برا حال ہوتا ہے ٹرینوں میں بہرحال تو ہم کرتے تھے کہ جہاں پر تیس سیکنڈ کے لیے بھی گاڑی نے رکنا ہوتا اور ایک اسلامی بھائی جلدی سے نیچے چھلانگ مارتا ایک مٹھی میں جو ہے نا وہ مٹی لے کے وہ ٹرین کے اوپر چڑھ جاتا بس جب وہ ٹرین کے اوپر چڑھ جاتا تو پھر ہم اپنی مطلب جو ہے سیٹ پر جو ہے کوئی پاک کپڑا بچھا کے اس کے اوپر وہ مٹی بچھا دیتے تھے اور ساری بوگی بلے تیموں کرتی تھے تیم کرتے اور عام سے نماز ادا کر لیتے الحمدللہ کیونکہ پانی کے لیے تو یہ مسئلہ ہے نا ایک پانی سے ایک ہی آدمی کرے گا لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں تو میں نے ارض کیا کہ مٹی سے لاکھوں بھی چاہیں تو جی وعلیکم السلام لاکھوں لوگ بھی چاہیں تو مطلب تیم کر سکتے ہیں جن چیزوں سے وزو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیم بھی جاتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ پانی پر جیسی قدرت حاصل ہو گئی تیم ٹوٹ گیا مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب اتنا تندرست ہو گیا ہے کہ غسل سے ضرر نہیں پہنچے گا تو تیمم چلا گیا کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا پھر وزو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا کہ جس سے وضو ہو سکتا ہے یا بیمار تھا اب تندرست ہو گیا کہ وزو نقصان نہیں کرے گا لیکن غسل نقصان کرے گا تو وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا غسل کے حق میں باقی ہے आ, ब्रिक پر ہو جاتا ہے بریک मींस सवाना بھائی میں سمجھانی آپ کی بات بریک مینس کیا ہے مطلب اینٹ اچھا جزاک اللہ حضرت ان پڑھ آدمی ہوں تھوڑا اردو میں لکھا کریں تو اینٹ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اینٹ سے بھی ہو جائے گا لیکن ظاہر جل کے راک تو نہیں ہوتی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے اس میں تو تیومم ہو جائے گا جل کے راک تو نہیں ہوتی نا بٹیوں میں آپ نے دیکھا بنتی جل کے راکھ میرا خیال ہے نہیں ہوتی تو ہاں نہیں ہوتی نا ہاں ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہو جائے گا تیمم ہو جائے گا جس حالت میں تیمم ناجائز تھا اگر وہ بعد تیمم پائی گئی تو تیمم ٹوٹ گیا جیسے تیمم والے کا ایسی جگہ گزر ہوا وہاں سے ایک میل کے اندر پانی ہے تو تیمم جاتا رہا یہ ضروری نہیں کہ پانی کے پاس پہنچ ہی جائے اتنا پانی ملا کہ وضو کے لیے کافی نہیں یعنی ایک مرتبہ منہ اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتا تو وزو کا تیمم نہیں ٹوٹا اور اگر ایک ایک مرتبہ دھو سکتا ہے تو جاتا رہا ہاں اگر وہ سو رہا ہے اور پانی کے پاس سے گزرا تو تیمم نہیں ٹوٹا ہاں اگر تیمم کا وضو تھا اور نیند اس کی حد ہے جس سے وزو جاتا رہے تو بے شک نیند کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا تیممم اچھا نماز پڑھتے ہوئے گدے یا خچر کا جھوٹا پانی دیکھا تو نماز پوری کرے پھر اس سے وضو کرے پھر تیمم کرے اور نماز لوٹائے نماز پڑھتا تھا اور ریتہ چمکتا ہوا دکھائی دیا پانی سمجھ کر ایک قدم بھی چلا پھر معلوم ہوا کہ ریتہ ہے نماز فاسد ہو گئی مگر تیمم باقی ہے جی والیکم السلام چند شخص تیمم کیے ہوئے تھے کسی نے ان کے پاس ایک وضو کے پانی لائق پانی لا کر کہا جس کا جی چاہے اسے وضو کر لے سب کا تیمم جاتا رہے گا اور اگر وہ سب نماز میں تھے تو نماز بھی سب کی گئی اور اگر یہ کہا کہ تم سب اسے وضو کر لے تو کسی کا بھی تیمم نہ, ٹوٹا, اے, نہ ٹوٹے گا کیونکہ سب تو کر ہی نہیں سکتے ایک ہی کر سکتا تھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا اب پانی ملا تو ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی نقصان کرے گا تو پہلا تیم جاتا رہا اب دوبارہ تیمم کر لے کسی نے غسل کیا مگر تھوڑا سا بدن سوکا رہ گیا جنہیں اس پر پانی نہ بہا اور پانی بھی نہیں کہ اسے دھو لے اب غسل کا تیمم کیا پھر بے وضو ہوا اور وضو کا بھی تیمم کیا پھر اسے اتنا پانی ملا کہ وضو بھی کر لے اور وہ سوکھی جگہ بھی دھو لے تو دونوں تیمم وضو اور غسل کے جاتے رہے اور اگر اتنا پانی ملا کہ نہ اسے وضو ہو سکتا ہے نہ وہ جگہ دھل سکتی ہے تو دونوں تیم باقی ہیں تو مارالی یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں میں زیادہ گہرائی میں نہیں گیا لیکن کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی معاملات ہوں ان کو کور کیا جا سکے تو تیمم سے متعلق ہمیں مسئلہ پتہ لگ گیا کہ پانی پر جب قدرت حاصل نہ ہو تو ہم تیمم کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں قدرت نہ ہونا عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی اتنا بیمار ہو گیا بیچارہ کہ پانی اب اس کے لئے نقصان دے ہے یا پھر وقت نہیں ہے نماز کا تین چار منٹ باقی ہیں تو پھر جلدی جلدی تیمم کر کے ظاہر کم سے کم بندہ فرض ادا کر لے عام طور پر فجر کی نماز میں کبھی کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے بعد میں غسل کرے یا وضو کرے اور اس نماز کو دہرائے اور تیمم کا طریقہ میں نے بتا دیا تین فرائض ہیں جی اس میں سب سے پہلے نیت نیت اس میں فرض ہے یاد رکھیے گا تو کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں وضو کے لیے یا غسل کے لئے جس کے لئے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مم میں اس کے لیے کر رہا ہوں اور طریقہ انتہائی آسان کہ زمین کی جنس پر آپ دونوں ہاتھ ماریں اور پھر پہلے اپنے چہرے کا مسا کریں پھر دوبارہ ہاتھ مارے اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو کونی سمیت اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو کونی سمیت مسا کر لیں مسے کے دوران کوئی جگہ رہ نہ جائے ایک ایک بال پر مسا ہونا چاہیے چہرہ کا مکمل حصہ مسا میں ہونا چاہیے یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے آمین اللہ امین سما آمین تو تیم مطلق یہ باتیں ہیں تیمم سے متعلق اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو بتائیں موضوع صرف یہی ہے تیمم تیمم سے متعلق اگر کسی بھائی نے سوال کرنا ہے تو جی سوال نہ تشریف لائیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ معذرت وہ آپ نے میت کے حوالے سے ایک بات فرمائی تھی نا تی ام کے میت کو بھی تیم کا تو اے, میں نے ایک میت کو اصل دیا تھا تو وہ آ, قتل کا کیس تھا تو اس کی جو مطلب کہ وہ جو باڈی تھی نا تو وہ فریز ذرا فریز کی ہوئی تھی نا انہوں نے اچھی طرح تو وہ جب لائی گئی نا تو اس کا کیونکہ انہوں نے اس کو کو گولی ماری گئی تھی نا تو اس کا انہوں نے وہ سار اور اس طرح کا پیچھے سے جسم چھیرا ہوا تھا نا تو جب ہم اس کو ذرا وہ میلٹ ہونا شروع ہوا نا تو اس کا ذرا وہ خون بھی نکلتا تھا پانی بہاتے تو خون نکلتا تو وہ پھر اسی طرح جو تو کر کے وہ جو ایک دو آدمی تھے مطلب کہ جو آ, تو انہوں نے پھر مطلب کہ شرط پوری کر کے اوسل کو مکمل کیا تو کیا ایسی حالت میں یمن بندہ کرا سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے جلنے کا بتایا وہ تو میں سمجھ گیا تو کیا ایسی حالت میں اگر وہ میت کو مطلب کہ یہ ہو کے یہ گلے گی تو ذرا اس سے پھر فون آگے پیچھے بکھرے گا بعض اوقات ایسی باڈیز بھی ہوتی ہیں جو مطلب کہ جن کا وہ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کیسی حالت میں بھی ان کو مطلب کہ وہ تیمم کرا سکتے ہیں اور پھر پھر اگر بالفرض وہ اچھی طرح جیسے وہ باڈی کو ہے کہ وہ اٹھا کے پیچھے سے مرنا اور یہ وہ کرنا تو اگر مطلب کہ یہ مشکل ہو تو کیا صرف پانی بہا کر اس کے اوپر سے مطلب کہ اچھی طرح پانی بہا کر اسی طرح لٹا کر تو چھوڑ دے اور پھر بکسے میں ڈال دے تو کیا اس سے بھی غصل ہو جاتا ہے یہ حضرت میرا سوال تھا السلام علیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختر جی حضرت پوسٹ مارٹم اگر کسی کا ہو چکا ہو اول تو یہ کرانا نہیں چاہیے لیکن اگر ہو گیا ہے تو اب اسے غسل تو ظاہرہ دیا جائے گا اور جسم کے جہاں تک گلنے کا تعلق آپ نے بیان کیا ہے تو دیکھیں اگر تو پانی ڈالنے سے بھی جسم کے اعضاء الگ الگ ہو رہے ہیں اتنا ہی جسم گل چکا ہے تو ایسی صورت میں تو تیمم کرایا جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اسے غسل دیں گے پوسٹ کیے ہوئے کو بھی میں نے مطلب غسل دیا ہے اور فرس ٹائم تو ایسا تھا کہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے ایک لڑکا سمران ہمارے علاقے میں ہی رہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی بخش فرمائے غالباً آٹھویں یا نویں کلاس کا تھا وہ بےچارہ تو اسکول میں لڑکے آپس میں لڑ پڑے اور مطلب اس کے دل کے مقام پر بڑے ہی مکے مارے تین چار لڑکوں نے تو بس وہ دل پر کچھ اسے ضرب لگی تو وہ اسی طرح بیچارہ مر گیا ایک سال پہلے ہی اس کی والدہ فوت ہوئی تھی اور اب وہ بیچارہ خود مر گیا میرا خیال ہے سترہ اٹھارہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا تھا وہ تو اب زیادہ پولیس کیس بن گیا تو پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا پوسٹ مارٹم ہوا تو مطلب ڈیڈ باڈی آئی جب تو اب وہ اسلامی بھائی گھر پہ آئے آ کے کہتے ہیں جی ہر بھائی وہ پوسٹ مارٹم کیا ہوا کی میت ہے اس کو غسل کیسے دینا ہے تو بھرل میں گیا دیکھا میں نے جا کے تو اب سہن میں گھر میں لاش رکھی ہوئی تھی اور جسم پر جو ہے وہ وہ پہلے ہمارے ہاں کافی سال پہلے بچوں کے ہاتھوں میں ایک رسی ہوتی تھی ان رسی کے بیچ میں لوہے کی گولیاں ڈالی ہوئی ہوتی تھی تو اس کی ضربوں کے نشانات میں نے اس کے جسم پر دیکھے میرا خیال ہے جب اسے لڑا ہوگا تو انہوں نے اس کو مارا ہوگا بیچارے کو تو بہرحال اب میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر گردن سے لے کر ناف تک جو ہے نا ایسے تھا کہ جیسے فہرا تھا نکلتا تھا لیکن پھر بھی ایک طرف سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا بلیڈنگ ظاہر ہے رک نہیں رہی تھی تو یہ برل میں نے اس لیے کیفیت آپ کو بیان کی کہ وہ مجھے ایک دم یاد آ گیا آپ کے سوال سے تو برل پوسٹ مارٹم بھی اگر کسی کا ہو جائے تو بندہ اگر سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے محبت پیار سے گندا غسل دے تو میرا خیال ہے دو ڈھائی گھنٹے تو آرام سے لگ جاتے ہیں اتنا تو ہمیں لگ گیا تھا ٹائم وہاں پہ تو برل یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخش فرمائے تو اگر کسی کو پوسٹ مارٹم بھی دیا جائے تو اس کو غسل کرایا جا سکتا ہے بھی سوکھ جاتا ہے لیکن اصل میں وہ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا نا تو اندر جب ایئر جاتی ہے نا تو ایئر جب اندر جاتی ہے تو پھر وہ خون بلڈنگ رکتی نہیں ہے یہ آپ کا شاید تجربہ نہیں ہوگا ہمارا تو تجربہ ہے مطلب بہت غسل دیے بہت معاملات دیکھیں اس ٹائپ کے تو یہ ہوتا ہے معاملہ اب تو برال یہ کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تو اگر جسم گل گیا ہو اب کے ہاتھ بھی لگائیں گے تو ایسی صورت میں مطلب کیا کریں تو جسم گل جائے گا گوشت ہٹ جائے گا ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ ہم نہیں کریں گے یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہاتھ لگانا کسی بھی طریقے سے ترکیب میں نہیں ہے تو پھر آپ پائپ کے ذریعے بھی غسل دے سکتے ہیں یعنی پانی کا پائپ آپ چلا دیں اور کچھ مناسب فاصلے پہ کھڑے ہو کر اچھی طرح غسل کی ترکیب بنا دیں لیکن استنجا تو جہاں تک ہو سکے گا آپ کوانا پڑے گا سنجا تو کرانا پڑے گا ضرورتن ہاتھ بھی لگانا پڑے گا کیونکہ پشت پہ نیچے کمر میں بھی ترکیب ہوتی ہے پانی وغیرہ ڈالنے کی اس کی بھی سیٹنگ بہرحال بنانی پڑے گی تو بہرحال یہ جیسا موقع ہو اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے اور جو اس وقت اویلیبلٹی ہو اس کے مطابق ہی ترکیب بنتی ہے تو اللہ تعالی بہرال آسانی فرمائے تو بہرال جی آج الحمد درس قرآن بھی ہوا ہے تیم سے متعلق آپ نے مسئلے بھی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو انشاءاللہ تبارک وتعالیٰ کل اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے وقت مطابق نو درس قران کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجھے گناہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا الحمدللہ رب العالمین فالعاقبت للمتقین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والرسل اللهم ربنا اهدنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار رب بحق نبی علیہ الصلاة والسلام اللہم اجرنا من النار اللہ اجرنا من شیتوان وصلى الله تعالى على سيد الكائنات وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحم الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرة اے بی سی بھائی آپ کیسے ہیں اور وی آئی پی جن وی آئی پی جن یہ پہلے جناب جن تھے جب سے ہمارے روم میں آنا شروع ہوئے تو پھر وی آئی پی ہو گیا دیکھے ماشاء اللہ کمال نہیں ہو گیا تو جناب یہ جو ہے نا ایک اور یہ مسینجر ہے جن بھائی ہم بھی اپنی آئی ڈیڈ پارک کر دیں نظر میں مدینہ بھائی اے بی سی اور کون سا بھائی نہیں ہے وہاں پر تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں بھائی وہاں بھی اپنا نک جو چھوڑ دیں وہاں بھی روم الحمدللہ للہ کھلا ہوگا کل بھی کافی اچھا جو ہے وہ حساب کتاب چلا وہاں پر انشاءاللہ تو چلیں میں ابھی آپ کو انشاءاللہ ایک جو ہے نا بیان سناتا ہوں حاجی محمد عمران افطاری صلیمہ الباری نگرانی شورا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا جو ہے وہ رحمتوں کا نزول فرمائے ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے وہ عالم دین بھی ہیں اور بڑا جو ہے وہ الحمد للہ علیہ آل سنیت کے بعد سارا جو ہے وہ